الحمد للہ وقف سید خار تمل محمد مدن صف والا صحافی اولیس وہ صفا اما بعد فاعوذ شعیب من الشیطان الرجیم بسم اللہ فقت لبیست کو مورم خبلی افلا تعقلون له يسلون عَلَى سدخلین سلونالبی منو سلوال بابا دے پیلو دس لو السلام علیکم یا رسول اللہ سجک پی ویخ نے بجائے اگر محبت پڑھ لوگ سلاد والا صحاب سمد رسول اللہ دعا فریاد ہو جل تیجا ہے سونا بندہ چیز دل دل دماغ زبانو نگاہ ذہن فرما محبوب خدا موضوع صدہ نے چاہنا تک پہنچا دے آگے تو نئے موجود ہے جائے موضوع کیا جائے جا کے محبت نو قرار ملتا, ملتا ہے وہ اپنے حبیب محمد محبت کے بھی کچھ ارج کر چکا ہو دل میں جناب ان بولو؟ ترائے جمال ہے کمال ہے کہ اللہ ہر انسان بنایا احسن افیل مگر اللہ تعالی نے انسان دے, غرور و و توڑن واسطے، دے، کوئی, کوئی واحد واحد نہ ضرور اللہ ذات پاک ہے باق کہ آپ جد نو ویخو جیسے لوگ کہنا ہے لوگانوں اپنی زبان نہ کہنا پہنگا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے خیر میں اچھا کہ عنوان موضوع میں مکمل کروں باتیں ایتی ہو گیا ظاہری جمال میں جناب ام معبد پاک اور بی بی پاک نے حسن کا نقشہ بیان کیا جراب سامنے ایک دو لفظ پچھلی بار پیش ہے میں دھمک ہے نا اگلی بات جی ہے اس تعلق ہے سیرت اور کردار نا توجہ. کردار، سیرت،, سمجھ لو، سیرت دو, دو رلدیاں نے سیرت کردار بن ہے اور دوسرا فعل ہے گل ہے کم گل ہے, ہے, ہے. ہے, ہے. ہے اور دوسری چینک ہے کم کم اللہ نبوت فرمایا دی دے اپنے گلار ہے آپ تے کے پہاڑ ہے پہاڑ پچھلے پاس ایک لشکر جرار آ رہا ہے اپنی اکاؤن ویخیا نہیں صرف کیا جماعت کر لو گے مکہ دے کافرہ نے بیا کو زبان ہو کے گل کی تیسے بھی محمدہ تیری 40 سال دی زندگی ہے اے جملہ بہت بھاری بہت بھاری ہے تیری چالیس سال دی زندگی ہے چالیاں سالہ دی, سال دی زندگی دی اندر اساں تیری زبان ہی چکا دے غلط غلط چھوٹ نہیں سنے سن لشکر نظر نہیں توجہ آدمی ذرا سب اللہ ڈیلی ڈیلی لگ رہی ہے ذرا ذوق نہ سبحان اللہ پوری مکے شکیل صاحب ہی بڑا عرصہ گزر گیا آپ کی اجارت نہیں ہوئی آج ماشاء اللہ ایک گل جڑی ہے فرمایا میں اگر گل کر پہاڑ دے پچھلے لشکر چالی سالمان چنڈر آدر تری چالی سال نہ کم چ کوئی عیب نظر آیا نہ کوئی ایب والی بہت ہے بہت ہی تا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر فرمایا نا فقط لبی کو چالیاں سالوں اعلیٰ نے بعد سالان نبوت ہوا حضور پاک سرکار صلی اللہ تعالی آپ سرکار بالکل چھوڑ دو, چھوڑ دو. جواب کیا قرآن مجید محمد لگتی ساری نظام چلاک رب رب رب ایک رب کوئی دلیل بھی توڑ آخرکار ترائے سو تیرے بیت اللہ نے نو بھی چھوڑنا ہے نو بھی چھوڑنا ہے حساب بت نے سب نو چھوڑنا ہے کوئی دلیل بھی تھی ہو بھی من میں چالیس سال گزارے نے میری زندگی دی کتاب کیا ربید دلیل نہیں بنتی جن بچپن بھی گزار رہے لڑک پن بھی میرا بچپن بھی لڑک پن گل سمجھا جڑک پنسان جبانی کا آغاز کرد وقت جبانی بڑی دیوانی خاحشات کا لاوا پٹتا ہے انسان چپڑے بے داغ رہی سمجھ نہیں آدھی میں غلط نہیں ہو سکتی دی، پہلی اور کمال عظمت سونے چالیس سال اے تر ڈبا رکھ دیا نا ڈبا مجھے لگتا ہے درست تھان سے نہیں تھوڑا جہاں بہت زیادہ میں کردار کتنا عظیم ہے فرمایا میری زندگی نہیں ویک دے فرمایا میری زندگی نہیں دے جی ویکنے پھر رب ایک کے کہ میری زندگی دی کھلی کتاب, کتاب داغ نظر نہیں بولیا سنا زندگی چڑھویں چڑ چنا تو کر آئی فکر کر تیرا ترا تیرے ترے چن س پر سان سجنا پا جی ہیں نہیں کج تیرا جس نے پچھ وہیں جم گوایا بہو یار ملے تو پھیرا بولونا سبحان سنو گل کر جمال مستفا کردار مستفا در کن چلک دے دس سیرت دو ش مجموعے کا نام ہے کم اور, فعل اور گل, گل گل دی چھوٹی جی گل کر لو کمالے مستفا علے پاسیاں سجنا اروخ رب نے آدھے یار سیت کنج دی بنائی ہے جے کردار دیکھنے سیال ویخنے آ مکے دس رس دشمن نے جدو دشمنیاں پی جاندیاں نے عدالت پی جاندیاں نے اگلے بڑی بڑی گلا فرو تو اج بھی کردار کردار کرد ہے پی جنیاں پی جانا نے اگلے پردے چاک لیندے نے چالیس سال میرے نبی نے مکے دیکھا بچ گزارے چلو ای مر لینا پوچھا سی دسو میرے بارے کی خیال ہے ہال تک دے دل اندر دوستی سی پیار سی تا نے ایبا تو پڑھتے نہیں چکے پر سونے یہ دروے جدوں دشمنیاں پہ گئی آدابت پہ گئی تلوار لے کے میدان چڑتے رہے پر میں محمد دے کردار میرے محمد دے کردار دے انگلی نہیں اٹھا سکے کہ اج تو کیویں گل کرنا اے کل تیرا کردار ایویں دا سی انج کرداریاں انج کرداریاں اے ماں کردار کردار کوئی زبان نہیں کھول سکیا سجنا جندی حفاظت رب فرمان والا ہووے اندے دے کردار دے در کوئی داغ نہیں آ نبی گل کا وزن نبی گل کا وزن کتنا ہے سڈے نبی گل کا وزن کتنا ہے سونے سونے بھی کوئی سمجھدار بندہ والا ہو سہانت دماغ والا ہو <متحد hopeful> کوئی نہ کوئی نکل پی بندہ یار میں دی یعنی بے معنی گل ہوں بے مقصد گل ہوں بے فائدہ گل ہوں پر سجنا سدکے جا مدینے کے تاج دار قسم خدا دی منہ کوئی جملہ کوئی گل کل نکلی نہیں ثابت کر سکتی کہ وہ فضول سی، سی، بے مقصد سی بے معنی سجنا سنجیدگی سنجیدگی رہ گئی میرے نبی نے اگر مزاح نال بھی جملہ بولیا ہے نال علماء نے ہزارہ مسئلے ثابت کر مزہ مزہ پر اتر گلچ رکھا جا میرے نبی نے کدی مزاق نہیں سیتا مزاح ضرور فرما دے سن مزاق ہے خوش کرنے واسطے کسے دا دل دکھانا <مزا> ہاں دل <دائے> نہ دکھے, دیل نہ دکھے <سلام> <سلام> خوش ہو جان لوگ <سلام> اے میرا <سلام> نبی ضرور فرما رہا ہے ات بطور مثال سے ایک ہی گل پیش کرنا مزرا ذکل بولو نہ سبحان اللہ <مازجرا> مطلب میںبھی سونی سمجن آ جل سمجھانا مخصوص ہوم لہ جائے تلخ لہ جا سندر سمجھ نہیں آئی نیوکھ بولو نا سبحان آئے آئے ادھر ویخنا جی دل نو خوش کرنا گلا دراڑا پا کے چیز چڈنا یہ بھی سدکا ہے رب رسول ہے سمجھنا ادھر اونچی واضح بولو نا سبحان اللہ سونے ادھر ویخو میرا نبی منہ جو بول بولے کوئی ایج دا انسان دنیا کے کت گا کہ بول بس مزہ عموماً عموماً بے معنی سلیم صاحب کی بلا عموماً بے معنی ہوں بچے چھوٹے جوٹے نے گلا بے, بے مقصد آندیا نے پر میرے نبی نے ایک بچے حضرت انہوں دی ماں پاک ہزور گاہر پیش ہے حضور میرے بیٹے اپنے کو رکھو رکھو گھر جدر لوڑ شوڑ حکم فرما چڑیا کرو فرما میرے نال آپ نے کیا بات کئی باراج ہونا ہے ہزوری شہ لے کے باہر نکل ہزور نے فرمایا فلانی شا ل باہر نکلیا چھوٹا جا بچا جا سا بچے کھیل رہے سن میں شروع گل میری بھول گئی حضور انتظار فرما رہے سن اٹھے می نو آپ نے چڑکیا نہیں پچھلے پاسو آردن تو چھوٹا جا بچا جی مالا کو ایک چیڑی کا بچا پالیا ہوا بطور کڈونا بنا کے بطور کڑنے پالیا مر گیا ہزور نا لگیا میرے نبی گئے بچے مزاح دل کر دیا بچے دا دل بڑا رنجید دل پہلان واسطے میرے نبی نے جملہ بولیا فرمایا فرمایا یا ابا عمیر اے ابو عمیر اُنہ دنا سی ابو عمیر ما فعلن نغیر نغیر چڑی دے بچے نواخ دینے ما فعلن نغیر چڑی دے بچے ناظرہ تیرے کول سی اُنہ کی بنیا ہے میرے نبی نے مزاہن جملہ بولیا ہے مزاہن بچے نالگل کر دیا دل لگی کر دیا اُنہ دل پہلا دیا میرے نبی نے جی علماء نے اس جملے بچوں میری دلانے مطابق اک سوچ اک مسئلہ بیان کر دینا اسے رشتے دار برادری کا مر گیا بہر باپ مریا ہے گھر جانا تازیت کرنا اللہ جواب دی سنت ہے لکھے آئے حضور گل سمجھ دے کہ کوئی نہ خیر سونے آ کمالفا ایک دو گلا کمال دیاں سناگ تو جو ہے ذرا تو اکھلن بلو نہ ہاں سجنا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروار شا فری ترا سر ادروے کی نات کوئی شہ رب نے اجدی نہیں بنائی جنو انگلی اگلے اگلی دان کیتا ہونات کی نات نہیں میرے نبی تابے نہ ہونا دو ہدیسا پڑھیاں نے توجہ ہے اللہ اج دنیا پاگل ہو گئی دنیا آخری ہے دنیا آخری ہے کمال کر چڑیا جہاز بنایا چار گھنٹے مدینے پہنچا چڑھتا میرا مدینے دا تاجدار دا تاج رہ گیا آپ کے گلام ملتے نے اکھا بند کرا کے مدینے پہنچا غلام گلام ہوئے حضرت عبداللہ عزیز نے پوری کہنات دے دو یا دو دو ترائے قدم ہے فرمایا میرا ایک, ایک بھی پورا نہیں ہوتا ہو جی میں پڑنا توجہ ہے میرا متی نا تاج دار اللہ علیہ بھی سلام آپ سکار جدو ہجرت والی رات ہجرت والی رات جا ہجرت والی رات جا رہے ابو بکر سدی کنالت والی ابو حفاظت کر رہا مخلوق ابو بکر نے فرما آپ سرکار جا رہے آپ سرکار جا رہے ابو بکر صدیق نال سلادی <سؤال> آپ پاک کام کہ اگر آپ کچھ ہو گیا امت دا کیا بنے گا رستے درد حضرت کر صدیق نے پیشہ نہیں گاہ ماری ماری ماری ماری پریشانی حضور نے فرایا کی ننگی تلوار آپ نے فرمایا ابو بکر گھبران کی لڑ نہیں ہن میں کمال دسا میرے نبی ہاتھ دا کمال کیا ہے جدو نیڑے آیا میرے نبی نے زمین ون اشارہ لے ف ل میرے نبی نے اشارہ کرنا سی زمین نے دے گھوڑے دے نو فی نو بھی پھڑ لیا بڑا پریشان ہو گیا گی دے کمال وہ ہیں اپنے نبی دا کمال ہی ویک میرا نبی اشارہ پک ہے زمین حکم بھی مندی ہے زمین میرے نبی نے حکم نو ٹال نہیں اشارہ کی کیتا، اشارہ کیتا. پھار لیا زمین نے فرمایا اور سورا کا ڈر گیا ہاتھ بن کیا سنیا مینو واپس جان دے میں پیچھے نہیں آ گا حضور نے فرمایا کھیا سی بن <سؤال> کے گی کے جا جڑا اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے کیا ادا نے کیا یار رب نے شانا دیں میرے نبی نے فرمایا وہ سوراخا کی گل غریبی تریبی گل کرنا ہے میں محمد میں کے ہے پر اپنے کنگنا اختیار نہیں رکھتا جنا اختیار میں محمد دے توجو سونی گل سنی واپس مڑ گیا پندرہ سال گزریا گزرا کسرا کسرا ایران دفت ہو مالک نیمر لگیا ہے مالک نیمت ڈیر لگیا ہے آس پاس گھوم رہے نے کسی شہر نو تلاش کر رہے نے کسی ارج کی رجپا لا لا کیا پیا تلاش کر رہا ہے آپ نے بروایا میرے نبی نے نبی اج تندرہ سال پالو ہجرت والی حیثر بادشاہ کنگنا دیگل دیگل تیسی، دیستر تیسی، دیستر کنگنا گل کی علاقہ فتح ہوا ہے مالے او تلاش پیا کرنا آپ نے فرمایا کنگن پہ تلاش کرنا وا ایک صحابی اگے ودیا ہے کنگن اٹھائے نے کنگن اٹھا کے قدرت فروق آدم نو پیش کے آپ نے کا پہلوان نو بلایا کا پہلوان بلا کے جانیے حلال کیا سندو جی واسطے میرا نبی حرام کر گیا سرگا واسطے میرا نبی کر گیا آواز اس طرح کدی کس طرح کی کس طرح کی گل <سؤال> سبھالنا مشکل ہوجو ہے ہے بولو فاروک پہچان, دے ایمان دی پہچان دے کی پتا حلال کیا, حرام کیا؟ دو جی دے نبی نے حرام کیا ہے اے دے نبی حلال کر گیا میں سلاخا کنگر پہنا چھوڑے یہ گل زمین دی ہے یہ گل زمین دی ہے میں آسمان دی گل سنا تہ حدیث بخاری دی ہے بینش کے نبی جو, جو, جو پڑھتے ہیں بخاری بناش کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری کتاب بخاری شریفر نے باب ہند نے بارش منگنا کتاب یعنی رب منگا دیا دعو سے تریقا لکھا ہوا نا باپ امام بخاری نے ای حدیث پیان کر لگا وا سو امام بخاری نے اس پوری دس بارا ذکر اچلا عنوان بدلتے گئے پھر عنوان بدلیا مڑ حدیث تقریبا دس بارہ تے اس لگ چار محبوب خدا ہے جیری امام بخاری نو اندرو گائےل کر گئی اندر چیڑ گئی امام بخاری مڑ مڑ کے مک بار ذکر کیا چس نہیں آئی پتا ہے نا جا جائے جی چن لگے نا بندہ بخاری دو بار دل تین دل لیجا آپ نے ایک تھان پورے دس حدیث نو جکر فرما 10 تھانے ہاں سجنا یہ درواز این دیر تک کوئی بن سکتا جن دیر تک دل ویچن میرے نبی کا پیار نہ ہو اے امام بخاری کا نام سن کے ڈر جانے ہیں کہ بخاری سادھا اے عاشق عاشق لوگ ایمام ایمام امام بخاری خیران کا نانا امام عاشق نہ ہو نہیں ہو سکتا بھی علم نے امام نہیں بنایا میرے نبی عشق نے امام بلاؤ چھوڑا سنو روایت سونے حضرت پاک فرما دے تقریر کردیا کردیا ختاب کردیا کر سامنے دروازہ ہے کھڑا ہو گیا ہے میم کسی نے گل سنائی میں بچہ سی کسی روٹی ٹکڑے پلیٹا جا تھوڑا بہت سالن ہے در لالا کے کھا رہے بچے نے میں روزے والے جی میری لے جائے گا سب کچھ ہوگا سبز گا تیر ٹکڑوں پہ تکروں پلے غیر کی غیر کی خیر خیر خیر حضرت بندہ بدو ہاتھ بن کے بچے پیاس نال بل کرا جانور پیاس لال مر رہے ات کرا رب دم کوئی بندے سارے کٹے میدان چٹیا نٹو کے دعو کی پر بارش کا ایک بس سارے رال کے شمکیر کو لائے ویخنے کیا بنیا بچے تونج مری جارے نوجوان دبان پیاس باہر نکلیاں بار دعا کرچ کا اکبال پن سٹے سٹیا بارش ترائے ہفتے پہ نا دے مکان ڈگی جا رہے با ہے گلیاں بند کی بڑھ گیا بکار دیکھ پیا ڈگ پیا خدا خوف کر راتی بھر گئے بارش بال <سؤال> در اپنے دا مال <سؤال> پٹیا <سؤال> بارش بند کسی نے پوچھا نہیں یار سمجھ نہیں آئی ہوتا بارش آ گئی بند کیا بچے مری جا رہے نوجوان باہر آ گیا بدوا چکا میں رب نو آخ ربا تیری مخلوق جانے پئی مرے مینو کی تکلیف ہے میرے مچھ دے وال بھی فرق نہیں پہ رب نے بارش aldi si aj jid tu mere kol ayo main asman wal dekh ke aakhir rabba teri bakhlooq teri dharti degi ja bukhab te mari ja te apni dharti nu tu har pass gol kiti ja hamainu ki lage meri te mosh de wal vich farak nahi payda main mosh de wal patt ke sade rab ne barish pad parmaaj dervaje ne farmayi ne حضرت حضرت بندہ کارد کردہ لالا سڈے جانور مر گئے بچے پیار سنار زبان باہر آ گئی فصل سڑ گئی گئی مہربانی فرما رب دعا دے وے رب بارش دے ہے رب بارش دے وے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفل مقر با خدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مقر کر خدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مبر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کہ ہو جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں ارد کی دلاج بال دعا کر رب العالمین بارش دے آپ نے ہاتھ اٹھائے آپ نے ہاتھ اٹھائے انسپان فرما دے نے جدو ہاتھ اٹھنے سن اصا ویک آسمان سے بدل دا بھی نہیں جدو محبوب خدا نے گلیاں لگ لگے پانی نہ ہو گیا سی سر گزریا نہیں سی جانا چل تھل ہو گئے موسلادھار موسلا دھار پورا ہفتہ گزر گیا مسلسل بارش روکی نہیں بار مسلسل بدلا نو محبوب نے بلا کے ٹر گئے ہوں بدل بھی سوچ دے جی اگر اجازت تو بغیر چلا کدے کاراض نہ کدے کاراض نہ ہو جا جی میدان بدرنا لگا سا حضور بانگ سرکار بادماد پڑا رہے سنکرا پہ جبریل آیا مولا سونیا میں لشکر لے کے آیا سا فرشتیاں میں آسمان والا سا پہلے جدو آسمان سے پہنچا وا آواز آئی کون میں جبریل آواز آئی محبوبے خدا کو آیا اجازت لے کے آیا بغیر پوچھے تو آیا راب نے فرمایا تھلے چل جنی دیر تک محبوب اجازت نہیں دے گا اینی دیر تک اتنے نہیں آ سکے میرے کو اجازت منگا واسطے آیا میں تا مسکرا رہا خیر سونے بدل بھی ڈردا ہے یار امام بخاری لوگ گائل کر گئی ہے سونے توجہ اگلا جی تو جمایا میرا نبی خطاب کر رہا ہے وہی بندہ سامنے آ کے کڑا ہو گیا آج پالا مارے گئے لٹے گئے پٹے گئے بارش نہیں ہوش بارش بھی بند ہو کریم بارش بند فرما جوڑے حضرت فرما دینے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے پہلا زمین آسمان میرے نبی نے اشارہ اللہ ہوا لینا ولا لینا او بدلو سچے کھبے بسیا جے ساڈے تنا بسیا جے کرنی سی جویں جویں میرا نبی, ہی نبی, ہی نبی, نبی اشارہ بخاری نو گائل کر گئی ہے یار ادا میرے نبی نے ادھر ہاتھ کیا ہے بدل, بدل ادھر ہو گئے ادھر ہاتھ کیا ہے بدل ادھر ہو گئے سجنا طاقت نے کیا شان دل ادھر ادھر ہتھ بدل ادھر سور جلتے پو پلٹے چان دشارے سے ہو دیکھ لے قدرت رسول کی تے میں کمال مستفا کی گل کیخر تو نوال عطا دی گل کر کے گل مکانا وقت تھوڑا ہے وہ شیر ہی سنا وا جڑا شیر میاں شیری تحقیق دے آدھے سن وہ کیڑا ہے وہ سونے محمد دریا دریا نے دریا نے نہران کہڑی نے کہنا دریا ہے فرمایا محمد ایک ہے دریا دو دنیا جو خاندی یہ دریا چن چن چن جڑا آخرت دنیا نو ملنا وہ بھی میرے نبی ایک نہر ہے محمد دریا ہے عالم عالم ال... محمد دری روالم عالم ال, ال... کلر ہے پر سمجھ گل کدو آئے گی غریب کے مطلب غریق باہر فی جد مارفت سمندر چوتا لاوے گا نا تو یہ وہ ماجرا جانے مڑ گل کھل نہیں اس گل نہیں الحمد <سؤال> بی الحمدللہ جو میرے خیال ہو جنابریاں جمع شریف, جمع شریف خطاب کرنا جو ویلا ہوں میں اپنے ترف بر زا رخبک مدرسے وقف کرتا ہوں جو اے عجتو لے کے اگر تو ہمیشہ انشاءاللہ خطاب کر دیاں دورانے خطاب جو ویلہ ہوں گیاں میں برزا و رغبت خوشی دنال اقبط اور دیدی امداد دے میں مدرس واسے وقف کرنا اللہ تعالیٰ قبول و منور فرماؤے و آخر دعوی الحمدللہ